میں احرام کی پابندیوں کا خیال رکھیں احرام کی پابندیاں کون کون سی ہیں میرے بھائی نمبر ایک جی کوئی بال اپنا کاٹ نہیں سکتے کوئی بال منڈوا نہیں سکتے کوئی بال کھینچ نہیں سکتے کوئی بال اتار نہیں سکتے ٹھیک ہے میرے بھائی نمبر دو ناخن وغیرہ آپ اپنا نہیں کاٹیں گے البتہ اگر کسی کوئی ناخن ٹوٹا ہوا ہے تکلیف ہو رہی ہے اس کو آپ اتار سکتے ہیں تیسرے نمبر پہ کیا پابندی میرے بھائی اپنے سر کو ڈانپ نہیں سکتے چہرے کو ڈانپ نہیں سکتے سر کے اوپر ٹوپی نہیں لے سکتے سر کے اوپر پگڑی نہیں پہن سکتے سر کے اوپر کوئی چادر کہ سر کو ڈانپنا نہیں ہے چہرے کو بھی ڈانپنا نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ چہرے کو بھی نہیں ڈانپنا کیونکہ وہ صحابی وہ حاجی وہ صحابی جو حد کے دوران اونٹنی سے گر کے فوت ہو گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شاد فرمایا تھا فرمایا اس کو احرام کی چادروں میں دفن کر دو اور اس کا سر ننگا رہنے دو اس کا چہرہ بھی ننگا رہنے دو تاکہ قیامت کے روز یہ اٹھے تو تلبیہ پڑتے ہوئے اٹھے تو کیا وہاں پہ آپ نے کہا کہ سر بھی ننگا رہنے دو چہرہ بھی ننگا رہنے دو اس لیے آپ کا چہرہ بھی ننگا رہنا چاہیے سر بھی ننگا رہنا چاہیے آپ کا البتہ جو عورتیں ہیں ان کا حیرام کیا ہے میرے بھائیوں ان کا حیران یہ ہے کہ وہ دستانے نہ پہنے اور نقاب نہ کریں وہ یہ مخصوص جو نقاب ہوتا ہے یہ نہیں کریں گی ویسے وہ پردہ چادر وغیرہ سے کریں گی نقاب سے نہیں کریں گی چادر چائے جسم چہرے کے لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے چادر ادھر سے چائے چہرے پہ لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو چادر سے پردہ کریں گی لیکن نقاب نہیں کریں گی برکے والی شکل نہیں اپنائیں گی لیکن نیچے آپ آیا پہن سکتی ہیں بات صرف چہرے کی ہو رہی ہے تو یہ عورتوں کا ہے اور مرد حضرات جو ہیں وہ احرام میں دو چادریں استعمال کریں گے بہتر یہ ہے کہ وہ چادریں سفید رنگ کی ہوں اگر کالے رنگ کی ہوں تو پھر جی میرے بھائی بتائیں اگر کالے رنگ کی ہوں جائز ہیں جائز ہیں میں یہ مسئلہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ آپ پہنیں اس لیے بتا رہا ہوں کسی مسلم نے پہنی ہوں تو اس کو آپ تانو تشریح کا نشانہ نہ بنائے ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے پیچھے ہی پڑ جائیں مسئلہ خود آپ کو پتا نہ ہو اس لیے میں چاہتا ہوں یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہو جائیں اللہ کے رسول سلم نے کسی حدیث میں نہیں کہا کہ احرام میں سفید چادریں پہنو آپ نے حکم دیا دو چادریں پہننے کا لیکن چونکہ دیگر آدیش میں آپ نے کہا ہوا ہے کہ بہتر لباس وہ ہوتا ہے جو سفید رنگ کا ہو اس لیے احرام کے دوران بھی سفید چادریں ہوں تو بہتر ہیں لیکن کوئی اور کسی رنگ کی پہن لیتا ہے تو آپ اسے کچھ نہ کہیں اچھا ہی. اب مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ آپ سر پہ ٹوپی نہیں لے سکتے اور کمیز نہیں پہن سکتے بنیان نہیں پہن سکتے جرابے نہیں پہن سکتے یہ ساری چیزیں آپ نہیں پہن سکتے پگڑی آپ نہیں پہن سکتے جو چادر آپ پہنیں گے اگر اس چادر کو کناروں سے سلائی کیا ہوا ہو تو کیا خیال ہے جی منا ہے نہیں منا میرے بھائی نہیں منا اصول یہ نہیں ہے یہ بات دھیان سے جن میں بٹھا لیں کئی کتابیں لکھنے والے جلدی میں لکھ دیتے ہیں بات کو پورا واضح نہیں کرتے اور کوئی ایک آدھ میرے جیسا مسکین ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کو خود ہی نہ پتا ہو لیکن زیادہ تر کام کو پتا ہوتا ہے لیکن ذرا بات کو واضح نہیں کرتے وہ یہ ہے میرے بھائی کے حرام کے دوران یہ تو کہا جاتا نا سلا ہوا کپڑا منا ہے یہ بات غلط ہے سلا ہوا نہیں منع. وہ کپڑا منع ہے جو جسم کی صاف کے مطابق بنا ہو یا جسم کے کسی ایک ازف کی صاف کے مطابق بنا ہو چاہے سلائی ہوا ہوا ہو یا سلائی نہ ہوا ہو جو آپ بنیان پہنتے ہیں مثلاً یہ سلائی ہوتی ہے نہیں یہ تو بنی ہوتی ہے یہ سلی، بنیان سلی ہوئی تو نہیں ہوتی جرابیں سلی ہوئی تو نہیں ہوتی اور ٹوپیاں بھی یہ تو بنی ہوئی ہوتی ہیں کیوں منع ہے اس لیے کہ جسم کی ساخت کے مطابق ہیں سر کے مطابق ہیں جراب پاؤں کے مطابق ہیں دستانے ہاتھ کے مطابق ہیں بنیان پیٹ کے مطابق ہے شلوار یہ ٹانگوں کے مطابق ہے کمیز جو ہے یہ میرے بازو اور پیٹ کے مطابق ہے تو جسم کی ساخت یا جسم کے کسی ایک حصے کی ساتھ کے مطابق جو چیز بنی ہوئی ہو وہ منع ہے چاہے وہ سلائی ہو چاہے بنی ہوئی ہو لیکن جو جسم کی ساتھ کے مطابق نہیں ہے وہ زیادہ چاہے سلائی ہوئی ہو جیسے یہ چادر ہے چادریں سیڈوں سے آپ نے سلائی کر رکھی ہے یا چادر کہیں سے پھٹ گئی ہے آپ نے سلائی کر دی ہے کوئی گناہ نہیں ہے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منع ہے میں پوری زبان گارنٹی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ منع نہیں ہے بڑے علماء اکرام نے مسئلہ واضح کیا ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بڑے علماء اکرام نے یہ مسئلہ واضح کیا ہے آپ یہ نہ کہیں کہ اپنی طرف سے لگا ہوا ہے اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو تو برحال کون سا کپڑا منا ہے کون سے لباس منا ہے جو جسم کی ساتھ کے مطابق بنا ہوا ہو آپ کو مزید واضح کر دوں مسئلہ آپ جناب عمرہ کے لیے جانے لگے تو آپ جب ایئرپورٹ پہ, پہ پہنچے یا مکاز اللہ پہ, پہ پہنچے پتا چلا احرام گم ہو گیا کیا پتا چلا کہ احرام گم ہو گیا یا کسی ساتھی کا گم ہو گیا مسئلہ دھیان سے سنیں اب آپ کیا کریں گے کیا حال ہے آپ کے پاس ہے؟ اور ایئرپورٹ پہ کیا حال ہے آپ کے پاس حال موجود ہے میرے بھائی آپ کی کمیز جو ہے اس کو اب آپ بطور کمیز استعمال نہ کریں بطور چادر استعمال کریں بطور چادر وہ کمیز آپ ویسے رکھ لیں پہنے بغیر ویسے رکھ لیں جیسے چادر لی ہوتی ہے سمجھے میرے بھائی شلوار آپ کی اس کو درمیان سے آپ پھاڑ لیں چادر بان کی وہ بھی آپ کی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سلا ہوا کپڑا منا نہیں ہے وہ کپڑا منا ہے جو جسم کی ساتھ کے مطابق بنا ہو تو جب آپ جسم کی ساتھ کے مطابق اس کو نہ رہنے دیں تو وہ پہننا جائز ہے وہ لینا جائز ہے تو میرے بھائی احرام میں مزید بندیاں کیا ہیں اب خوشبو لگانا اب آپ جب احرام کی نیت آپ نے کر لی آپ خوشبو نہیں لگا سکتے اپنے جسم کے اوپر اور چادروں کے اوپر خوشبو پہلے بھی نہ لگی ہوئی ہو لیکن نیت کرنے سے پہلے اگر داڑھی کے اوپر یا سر کے اوپر خوشبو لگی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے اور وہ ہمارے لیے نمونہ ہے اور آپ احرام کے دوران کیا کام نہیں کر سکتے میرے بھائی جی راستے میں شکار کر سکتے ہیں جنگلی شکار آپ نہیں کر سکتے نہ آپ کے لیے کیا جائے نہ آپ کرنے کا آرڈر دیں نہ آپ خود کریں نہ آپ شکار کرنے میں کسی کی مدد کریں ایسے ہی احرام کے دوران نہ آپ اپنا نکاح کر سکتے ہیں نہ کسی کا کر سکتے ہیں نہ اپنی منگنی کر سکتے ہیں نہ آپ کسی کی کر سکتے ہیں ایسے ہی احرام کے دوران بیگم سے آپ تعلقات قائم نہیں کر سکتے بوسہ نہیں دے سکتے اس کے جسم کے ساتھ جسم لگا نہیں سکتے شاوت کے انداز میں دوسری نیت سے ویسے اگر آپ نے بیگم کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے تاکہ اس کی مدد کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دوسری نیت سے آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے اس کو بوسا نہیں دے سکتے ایسے کام نہیں کر سکتے ایسے ہی آپ بیگم سے تعلقات قائم نہیں کر سکتے جو ہم بسری جی سے کہتے ہیں یہ سارے کام میرے بھائیوں احرام کے دوران کیا ہیں منع ہیں ان پابندیوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ مکہ پہنچ گئے میرا سوال یہ ہے کہ راستے میں آپ کا دل کیا کہ میں نہا لوں غسل واضح نہیں ہوا ویسے دل کیا کہ نہا لوں کیا خیال ہے یاد سے آپ کو نہانے کی کی نہیں جی لوگ تو کہتے ہیں نہیں جی نہائیں گے تو بال گر جائیں گے میرے بھائی جان کے بال گرانے منع ہیں گرمی کی وجہ سے کسی وجہ سے آپ نہانا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اختلاف پیدا ہوا اس مسئلے میں جناب عبداللہ ابن عباس مخالی شریف کی بیان کر رہا ہوں کس کتاب کی میرے بھائی ہو شریف کی اختلاف پیدا ہوا جناب عبداللہ ابن عباس میں اور مسور بن مخرمہ میں ایک کہتا ہے نہا سکتے ہیں دوسرے کہتے ہیں نہیں نہ آ سکتے کہتے ہیں کہ چلو فیصلہ کرواتے ہیں ابو یوب انصاری سے وہ بھی صاحب ہی ہیں ان کے پاس پیغام بھیجا کسی آدمی کو بھیجا وہ آدمی گیا تو آگے وہ یوب انساری نہ آ رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے نہ آ رہے تھے تو اس آدمی نے جا کے سلام کہا ابو وہ یوب انساری زہرا پردے میں نہ آ رہے تھے انہوں نے پردہ سدا نیچے کروا دیا تاکہ سر نظر آئے تو پوچھا ہاں کیسے آئے کہنے لگا جی مجھے بھیجا عبداللہ ابن عباس نے مصور بن مخرمہ میں ان میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے کہ حیرام پہننے والا حیران باندھنے والا حرام کی نگیت کرنے والا نہا سکتا ہے کہ نہیں نہا سکتا فیصلہ کے لیے آپ کے پاس انہوں نے مجھے بیجا ہے ابو ایوب انساری نے اس آدمی سے کہا جو ان کے اوپر پانی بہا رہا تھا اب بھی پانی بہا ہو وہ پانی بانے لگا ابو ایوب انساری اچھی طرح اپنے سر کے بالوں کو مر رہے ہیں اور پھر آخر میں کہا کہ ایسے ہی میں نے دیکھا تھا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ یہ بھی بتا دوں کہ اللہ کے رسول کی تو یہ سنت تھی کہ آپ مکہ میں اس وقت تک داخل ہی نہیں ہوتے تھے جب تک کہ آپ وادی زی تو پہ آرام نہ کرتے اور مکہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل نہ کر لیتے یہ تو آپ کی سنت ہے میرے بھائی اور ابن عمر سنت کے اوپر عمل کرتے رہے ہیں آپ آج کہتے ہیں نہیں جی نہیں نہانا نہیں ہے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا کیوں لوگوں کے اوپر پندیاں لگا رہے ہو خام مخاب شریعت کس کی ہے میرے بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پابندی آپ نے نہیں لگائی وہ نہ لگاؤ لوگوں کے اوپر ظلم نہ کرو ٹھیک ہے آپ گسند نہیں کرنا چاہتے نہ کریں لیکن کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کو خام خاص تنگ نہ کریں آپ جو آسانی شریعت نے دی ہے وہ لوگوں کو استعمال کرنے دیں تو ایسے کرتے ہیں میرے بھائی آپ مکہ پہنچ جائیں گے مکہ آپ پہنچے بیت اللہ میں آپ داخل ہوں گے کون سی دعا پڑھیں گے میرے بھائی وہ بیت اللہ میں داخل ہوتے ہوئے جو بھائی سوئے ہوئے ان میں سے کوئی بتائے جی ہاں بیت اللہ میں داخل ہوتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے جی وہ بھائی بتائے جو سویا ہوا تھا پہلے ہاں جی چلے بتائیں جی کون سی دعا ہے مسجد کی دعا کون سی پڑھنی ہے میرے بھائی ہاں یہ بزرگ کھڑے ہوئے ہیں دوسری بار کھڑے ہو رہے ہیں ماشاء اللہ بیٹھ جائیں میرے بھائی آپ کو دعا آتی ہے ایک وہ کیا ہے اللہ مفت لی ابو عبا رحمتک اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے زواجے کھول دے دعا ٹھیک ہے گمرانہ نہیں ہے دعا بالکل صحیح ہے لیکن دیگر روایات میں اس میں کچھ اضافہ ہے تو اگر آپ وہ اضافہ کر لیں گے تو نور اعلیٰ نور ہو جائے گا مزید ثواب ملے گا اور وہ کیا ہے وہ یہاں کے لوگ پڑھتے ہیں وہ کیا ہے بسم اللہ کیا بسم اللہ وسلات و علی رسول اللہ اعوذ باللہ العظیم ببی وج ال کریم ببی سلطان القدیم مینشان الرضیم اللہ مفت ابو آبر کہ اللہ کا نام لے کے داخل ہوتا ہوں اور اللہ کے رسول کے اوپر سلام پڑھتا ہوں اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں شیطان مدود سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے یہ دعا پڑھ کے آپ داخل ہوں گے جی ہاں بیت اللہ میں داخل ہو کے سب سے پہلا کام کون سا کرنا ہے دو رکت پڑھنی ہے نہیں میرے بھائی دیکھیں گے ٹائم کون سا ہے اگر نماز کا ٹائم ہے جماعت کھڑے ہونے والی ہے تو ٹھیک ہے آپ دو رکت نفل پڑھیں تحیط المسجد اور پڑھ کے بیٹھ جائیں تاکہ فرد نماز میں شامل ہو جائیں اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے آپ طواف کرنا چاہتے ہیں تو پھر سیدھا جا کے طباف شروع کر دیں تو میرے بھائی اب طواف آپ کا شروع ہو گیا طواف کہاں سے شروع ہوگا بتائیں میرے بھائیوں اونچی بات سے کیونکہ کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں مجھے فون آ رہے ہیں کچھ لوگ مقامی ابراہیم سے شروع کر دیتے ہیں کچھ رکنے ایمانی سے شروع کر دیتے ہیں تواف کہاں سے شروع کرنا ہے حضرت اسوت سے حضرت اسوت سے آپ تو شروع کریں گے اور طب شروع کرنے سے پہلے آپ حضرت اسود کی طرف منہ کریں اور کوشش کریں کہ آپ اس کو بوسا دے لیں یہ وہ عظیم پتھر ہے جو کہاں سے آیا ہے جنت سے آیا ہے جب آیا تھا برف سے زیادہ سفید تھا انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے اور فرمایا جب اس کو بوسا دیتا ہے اس کے گنا جڑتے ہیں اور فرمایا قیامت کے روز یہ سب صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں قیامت کے روز اللہ تبارک کو ہوتا ہے اس کو دو آنکھیں دیں گے ایک زبان دیں گے آنکھوں سے دیکھے گا زبان سے گواہی دے گا کہ یا اللہ اس شخص نے مجھے بوسا دیا تھا یا اللہ اس نے مجھے بوسا دیا تھا یا اللہ اس نے مجھے بوسا دیا تھا اللہ, دیا تھا اللہ اکبر تو اس عظیم پتھر کو میرے بھائیوں بوسا دیں اور ہاتھ بھی لگائیں دیا ہاتھ اللہ اکبر بھی کہیں اگر بوسا دیتے ہوئے دکا لگانا پڑے تو کتنے آدمیوں کو دکا لگانے کی اجازت ہے جی ایک کو بھی نہیں لگا سکتے یار اتنی زیادہ فضیلت ہے نہیں میرے بھائی کسی کو بھی دکا نہیں دینا دکا دینا گنا ہے حرام ہے منع ہے حضرے کو بوسا دینا واجب نہیں ہے لازم نہیں ہے دیں گے تو سواب ملے گا ثواب لینے کی کوشش میں گنا لے کے نہ واپس آئیں ایسا نہ ہو کہ سواب لینے جائیں گنا بخشوانے جائیں الٹا گنا لے کے آ جائیں پیدا کیا ہوا سمجھدار آدمی ایسے کام تو نہیں کرتا نا ٹھیک ہے میرے بھائی اور میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ رب العالمین بڑا مہربان ہے جب رب العالمین دیکھیں گے کہ میرا یہ بندہ دل اس کا مچر رہا ہے حضرت کو بوسا دینے کے لیے دل بہت کرتا ہے لیکن کسی کو دھکا نہیں دینا چاہتا اس لیے بوسا نہیں دے سکا تو مجھے امید ہے دلیل نہیں ہے میرے پاس مجھے امید ہے رب کی رحمت سے کہ وہ ویسے ہی سواب دے دے گا کیونکہ آپ نے کس کے لیے چھوڑا ہے اللہ کے لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابی عمر فروخ سے کہا تھا کہ عمر تم طاقتور آدمی ہو دھیان سے بوسا دیتے ہوئے کسی کو دکا نہ دینا کسی کو تکلیف نہ دینا تکلیف دیے بغیر بوسا دے سکیں اچھی بات ہے اور میرے وہ دوست ان کے ساتھ میری مائیں بہنیں ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں خدا را اللہ کے لیے ان عورتوں کا جسم دوسرے مردوں کو نہ لگنے دیں آپ ان کو لے کے آتے ہیں ان کی باتوں میں آتے جی میں بوسا دینا ہے کیا آپ کو نہیں پتا کہ دکے لگتے ہیں کیا آپ کو نہیں پتا کہ وہ دھکے دے گی کیا آپ کو نہیں پتا کہ گیروں کے ساتھ اس کا جسم ٹکرائے گا ٹکرائے گا کیا بلکہ ساتھ ساتھ ڈٹ جائے گا بالکل بے پردہ ہو جائے گی بال چہرہ پہلے آپ نے ننگا رکھا ہوا ہے بال بھی اس کے ننگے ہو جائیں گے کتنا گناہ کر رہے ہیں آپ عورتوں کی باتوں میں نہ آئے میرے بھائی اس لیے میرے بھائی عورتوں کو سمجھائیں وہ یہ کام نہ کریں ہاں اگر کسی چاہیے آپ دیکھیں کہ واقعی رش نہیں ہے ٹھیک ہے پھر آپ لے آئیں کوئی بات نہیں لیکن جب رش ہے تو یہ کام نہ کریں اب میرے بھائی آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ رش آپ بوسا نہیں دے سکے اب آپ کیا کریں گے دیا ہاتھ لگانے کوشش کریں دیا ہاتھ لگا کے اپنے ہاتھ کو کیا کریں بوسا دیں اگر آپ رش اتنا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے پھر آپ کیا کریں نہیں نہیں ابھی یہ مرلہ نہیں آیا یہ بعد میں آئے گا آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے لاٹھی ہے وہ لگائیں آپ ادر رسمت کو اور جب لگ جائے تو اس لاٹھی کو آپ بوسہ دے لیں اور اگر یہ کام بھی نہیں ہوا پھر آخری کام کیا ہے دور سے اشارہ کریں جب دور سے اشارہ کریں گے تو اپنے ہاتھ کو کتنے بوسے دینے ہیں میرے بھائی جی ایک بوسہ دینا ہے تین دینے وہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں ایک وہ کہتے ہیں تین کوئی بوسہ نہیں دینا ٹھیک ہے جب آپ کا ہاتھ لگا ہی نہیں تو بوسہ کس بات کا جب ہاتھ لگا ہی نہیں بوسا کس بات کا ٹھیک ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشارہ کیا تھا تب آپ نے بوسا نہیں دیا اس لیے ہم بھی اس وقت بوسا نہیں دیں گے حضرت سے فارغ ہو گیا میرے بھائی اب آپ چل پڑیں گے حضرت آپ چلیں گے تو بیت اللہ کی کس سائڈ پہ ہوگا دہائی سائڈ پہ کہ بائیں سائڈ پہ بائیں سائڈ پہ اب یہ بتائیں کہ بیت اللہ کو طواف کرتے ہوئے دیکھنا جائز ہے جی نہیں دیکھا اللہ ہدیت دے ہم کو ہم کتابیں لکھنے والوں کو اللہ ہدایت دے اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم بات کرنے سے پہلے دلیل تلاش کر لیا کریں اللہ میں توفیق دے کہ ہم لوگوں کو غلط مسئلہ نہ بتایا کریں میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں روکا اس بات سے کتباب کرتے ہوئے کعبہ کے اوپر نگاہ نہ پڑے کسی صحیح حدیث میں یہ بات نہیں آئی یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بیت اللہ جس کو آپ ترس رہے تھے جس کے لیے آپ کا دل مچر رہا تھا بیس سالوں سے آپ دعائیں کر رہے تھے تیس سالوں سے آپ دعائیں کر رہے تھے آج جب آپ اس کے قریب پہنچے ہیں اب آپ کے اوپر پابندی لگنے کہ آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے اگر یہ پابندی اللہ کے رسول نے لگائی ہوتی ہم کہتے سر آنکھوں پہ لیکن کوئی اور کیوں لگائے کوئی اور کیوں لگائے یہ پابندی تو میرے بھائی لوگوں کے اوپر یہ نجائز پابندیاں نہ لگائے جس کی دلیل اللہ کے رسول سے نہ ملے وہ پابندی نہ لگائی تو میرے بھائی بیت اللہ کو آپ دے سکتے ہیں اور اب آپ چلیں آپ اپنا یہ چکر شروع کرنے سے پہلے دائیں کندھا ننگا کر لیں ہاں جی یہ کندھا کب تک ننگا رہے گا جی ساتوں چکروں میں ننگا رہے گا اور صفا, صفا مروہ میں, میں ننگا ہوگا نماز پڑھتے ہوئے اگر آپ نے تین چکر کاٹے ہیں تواف کے اوپر سے نماز کا ٹائم ہو گیا کندھا نگا رہے گا نہیں میرے بھائی ڈھانپ لیں ڈھانپ لیں کئی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ڈھانپے بغیر یہ درست نہیں ہے اور ایسے ہی سات چکروں میں سے پہلے تین چکروں میں آپ نے رمل کرنا ہے کیا کرنا ہے رمل کا مطلب کیا ہے تیز سے چلنا ہے اس انداز میں جیسے پہلوان چلتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی اگر رش ہے تو آپ کسی کو اپنے پاؤں کے نیچے نہ دیں اور نیت آپ رکھیں کہ جو ہی موقع ملے گا تیز چلوں گا